الحمد لله رب العالمين وليقبت للمتقين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين قال الله تعالى وتبارك عن قران المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباس نيوابي سواتكم وريش وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ آبَاءَكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ وَقَبِيلَهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ صدیم و صدقی رحیم اللّہ قلوب ناب القرآن و اخلاق ناب القرآن وبل النار بالقرآن قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه محبا رحيما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاه والسلام عليك رسول الله وعلى اليك واصحابك يا محبوب رب العالمين الصلاه رسول الله ماکن۔ چاشد گر گن سوئے نگاہے ہمیشہ باشد گاہے گاہے نگاہے یار ہمیشہ گرنا ن باشد گاہے سد ہزاراں اندر بشر حق سوئے غریباں یک نظر یا رسول اللہ ظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا کالی فی بہر غم میں قن ساحل اشقالنا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من البشرکل منیر القد نال قمل لایم کے نسنا کما کان حقو از خدا بزرگ دوئی قصہ مختصر تمام تاریخ و توصیف اللہ جلام کریم کی ذات بابرا کے لیے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 والیے کون مکان سیاہ لا مکان سید دے ان جا لالا رخان نیر رے تاباں سر نشین مہوشا ماہ خوباں شہن شاہ حسینا تتیمائے دوراں سر خیل زہرا جمالا جل صبح ازل نور ذات لم جزل سی تب وین فخر عالم بنیادہ۔ نیر بتحا راز تار موہ ما شاہد ماتغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد معزز محترم سامع خواتین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پردہ اور حیا کے عنوان سے کچھ باتیں آج کی نشست میں آپ کے گوشت گزار کرنے کی کوشش کروں گا اللہ تعالیٰ میری زبان کو سچائی کا دور نصیب فرمائے اور جو سنیں اس پر مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب کرے اللہ تعالیٰ چن شانحوں نے ہمیں جو دین دیا وہ دین فطرت ہے مرد اور عورت انسانیت کے دو خوبصورت تیور انداز اور روپ ہیں مرد کے وظائف ذمہ داریاں اور طرح كی ہیں اور عورت کے وظائف اور ذمہ داریاں كچھ اور طرح كی ہیں اس لیے دونوں كو صلاحیتیں بھی اس اعتبار سے دی گئی ہیں مرد كو جفاكش اور سخت پیدا کیا گیا ہے عورت کے اندر لطافت ناز و انداز اور اس کے معمولات کے مطابق اور اس کی ذمہ داریوں کے مطابق اس کو صلاحیتوں سے نوازا گیا مرد چونکہ قصبِ معاش کر کے گھر کے نظم و نسق کو چلاتا ہے اور عورت عمور خانہ داری میں مصروف رہتی ہے تو دونوں کے وظائف احکام حالات اور صلاحیتیں الگ الگ رکھی گئی ہیں اور ہر ایک کی تخلیق میں ہزارہ حکمتیں ہیں اور پھر دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت بنایا عورت چار دیواری کی زینت ہے مرد اس کائنات کا حسن بانگ پن اور عروج ہے دونوں کے وظائف مختلف بنائے عورت کو شریعت نے پردے میں رہنے کی جو تاکید کی ہے اس میں عورت پر جبر اور ظلم نہیں بلکہ یہ پردہ اس کی آبرو کا محافظ ہے اس کے حیا کا تیور ہے اور اس کی غیرت کا نشان ہے یہ عورت کے لیے کوئی قید خانہ نہیں بلکہ یہ اس کا اعزاز ہے اس کی تکریم ہے لائبریری کے اندر ہزارہ کتابیں موجود ہوتی ہیں لیکن کسی کتاب کے اوپر غلاف نہیں چڑھایا جاتا قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے اور یہ ساری کتابوں پر تفوق اور مرتبہ رکھتی ہے اور عزت و احترام کے لائق ہے تو اس کو غلاف میں لپیٹا جاتا ہے اگر قرآن مجید کے اوپر غلاف ڈالا جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اس کتاب کے ساتھ ظلم ہے بلکہ اس کتاب کو خصوصیت اور اہتمام کے ساتھ غلاف میں رکھنا اس کتاب کی عزت اور عظمت کا بیان ہے اللہ تعالیٰ نے جو عورت کو پردے کا حکم دیا ہے تو یہ عورت کی آبرو ہے یہ واضح میں رکھیں کہ یہ نہیں ہے کہ مرد کو پردے کا حکم نہیں ہے مرد کو بھی پردے کا حکم دیا گیا ہے عورت کو بھی پردے کا حکم دیا گیا ہے صرف جو پردے کی جگہ ہے اس میں فرق ہے مرد ناف سے لے کر کے گٹنوں تک اس کی اتنی جگہ یہ شرمگاہ کہلاتی ہے اور اس کو پردے میں رکھنا واجب ہے اور عورت سر سے لے کر پاؤں تک عورت ہے اس لیے اس کو پردے کی تاکید کی گئی ہے ایک زمانہ تھا کہ عورت کو مرد نے اپنی خواہشات کی تکمیل کا کھلونا سمجھا تھا اور ہمیشہ مرد نے اس کی آبرو سے اور اس کی عزت سے کھیل کر کے اس کی تجلیل کی ہے افلاطون نے عورت کو از قبیلے جن سے انسان ماننے سے انکار کیا وہ کہتا ہے یہ انسان کی ہم شکل تو ضرور ہے لیکن انسان نہیں ہے انسان کی ضرورت کے لیے انسان کی تسکین کے لیے اور مرد کی راحت کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے یہ انسان کو جنم تو دیتی ہے لیکن خود انسان نہیں ہے کسی نے کہا کہ عورت بدی کا سر چشمہ ہے اتنی دیر تک اللہ کا قرب نہیں مل سکتا جب تک عورت سے جدائی اختیار نہیں کی جاتی اسلام نے عورت کو مرتبہ دیا بودھ نے کہا کہ یہ بدی کا سر چشمہ ہے اس سے جدا ہو جاؤ گے تو پھر تمہیں اللہ کا قرب ملے گا لیکن اسلام نے ہمیں جو عورت کا مرتبہ بتایا ہم دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بستر میں حضور کو وہی آیا کرتے عورت بدی کا سر چشمہ حضور کو اپنی زوجہ محترمہ کے بستر میں وہی کے نزول کے آثار پیدا ہوتے ہیں بلکہ حضور نے فرمایا حب من دنیا کو دنیا سے تین چیزیں ہی پسند ہیں ادیب و وجعلت و جو علت قرۃ ایک خوشبو دوسری منقوہ عورت اور تیسرا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے تو عورت کو اسلام نے ہی مرتبہ دیا تو پہلے لوگوں نے عورت کو ایک کھلونا سمجھا اور اس کے ساتھ جو سلوک کیا وہ تاریخ سے چھپا ہوا نہیں لیکن جب عورت کی آنکھیں کھلی اسلام نے اس کو عزت دی ماں بہن بیٹی اور بیوی کے روح کے اندر اس کو وکار کی مسند پہ بٹھایا گیا تو وہی پرانے شکاری ایک نیا جال لے آئے پہلے تو انہوں نے عورت کو کھلونا سمجھا اور اس کو اس صورت کے اندر دیکھا لیکن جب دیکھا کہ اس کی آنکھیں کھل گئی ہیں اور اسلام نے اس کو مرتبہ دے دیا ہے تو پھر انہوں نے جال نیا بچھایا اور کہا کہ تیری آزادی میں یہ رکاوٹ ہے اسلام تجھے مخصوص حجاب کے اندر رکھ کر کے تیرا استحصال کرنا چاہتا ہے اس لیے تو جس طرح چاہے جس طرح تیرے من میں آئے تو اپنے حسن کی نمائش کرے تجھے کوئی روک نہیں سکتا یہ تیری آزادی پہ قدغن ہوگی جن لوگوں نے پہلے عورت کو کھلونا سمجھا وہی شکاری نیا جال لے آئے اور اس طرح انہوں نے عورت کو گھر کی چار دیواری سے نکال کر کے انہیں محفلوں کی زینت بنایا جب کہ عورت کا حسن گھر کے اندر ہی رہنا ہے چونکہ اس کی خلقت اسی لیے کی گئی ہے اقبال کہتا ہے کہ اس راز کو عورت کی حقیقت ہی کرے فاش مجبور ہیں معذور ہیں مردان فرت مند کیا چیز ہے آرائش و زیبائش میں زیادہ آزادی نسوان یا کا گلو بند یہ عورت کی فطرت ہی بتا سکتی ہے کہ اس کے لیے حسن کہاں ہے وہ گھر کی زینت بن کے رہنا پسند کرتی ہے کہ یہ چراہے محفل مردوں کے شانہ بشانہ سڑکوں پہ پتھر کوٹتی پھرے اور وہ ہوٹلوں کے اندر مردوں کی حوث ناک نگاہوں کا شکار ہوتی رہے یہ اس کا حسن ہے یا گھر کو سنبھال لے اور اپنے بچوں کی تربیت کرے اور انہیں معاشرے کا بہتر اور کارآمد حصہ بنائے عورت کے لیے وظائف میں سے کون سا وظیفہ ہے ایک عورت کی فطرت ہی اس بات کو بتا سکتی ہے تو یہ پرانے شکاریوں نے ایک نیا جال بچھایا اور عورت کو اپنے سفلی جذبات کی تسکین کے لیے کھلونا ہی دیکھنا چاہا لیکن وہ نے ایک اور جال بچھا کے عورت کو پھانس لیا اب دیکھیں قرآن مجید میں ہمارا رب ہم سے کیا کیا رہا ہے یا بنی آدم اے اولاد آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم وریشا بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک لباس وہ اتارا کہ تمہاری شرم کی چیزیں چھپائے اور ایک وہ کہ تمہاری آرائش ہو یعنی لباس کے مقاصد بیان کیے گئے لباس کے بنیادی مقاصد تین ہیں گرمی اور سردی سے انسان کو بچانا دوسرا انسان کی عزت آبرو کی حفاظت کرنا اور اس کے اس کی شرم والی چیزوں کو چھپانا اور لباس کا تیسرا مقصد زینت دینا ہے لباس پہن کر کے انسان مہذب لگتا ہے اگر انسان لباس کے بغیر ہی معاشرے کے اندر چلنے پھرنے لگ جائے تو اس میں اور پھر جانوروں میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا ہے اللہ تعالیٰ نے اور اس مقصد کو یہاں بیان فرمایا اے آدم کی اولاد بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک لباس وہ اتارا جس سے تمہاری شرم کی چیزیں چھپ جائیں اور ایک لباس وہ جس سے تمہاری آرائش وہ لباس اور ایک لباس پر ہیزگاری کا لباس ہے تطوے کا لباس ہے اور فرمایا ذالکہ خیر یہ لباس بہتر لباس ہے آگے فرمایا ذالکہ من آیات اللہ لعلہم یلزکرون یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ کہیں وہ نصیحت مانے اللہ تعالیٰ نے تمہاری نصیحت کے لیے یہ ساری چیزیں بیان کر دی اور تمہارا لباس بھی اللہ کی من جملہ نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یا بنی آدامہ اے اولاد آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج اباویکم من الجنہ اے اولاد آدم خبردار کہیں تمہیں شیطان فتنے میں مقتلانہ کر دے تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے کما اخرج اباویکم من الجنہ جس طرح تمہارے ماں باپ کو اس نے بہش سے نکلوایا ینز او انہما لباسہما لیوریہما سو آتہما اور او تروا ان کے لباس کہ ان کی شرم کی چیزیں انہیں نظر پڑیں انه یراکم ہوا وقبیلہ من ہیس لا ترونہم بیشک وہ اور اس کا قبیلہ اور قنبا تم وہاں سے دیکھتا ہے کہ تم انہیں نہیں دیکھتے ہو. یعنی شیاطین تمہیں دیکھتے ہیں اور تمہارے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں لیکن تم شیاطین کو نہیں دیکھتے انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون بے شک ہم نے شیطانوں کو ان کا دوست کیا جو ایمان نہیں لاتے جو مومن ہیں شیتانوں کا دوست نہیں ہے بلکہ جو ایمان نہیں لاتے شیطان ان کا دوست ہے تو شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے لباس کو پھر تار تار کر دے اور تمہیں پھر برہنہ کر دے اور تمہارے تقوی کا لباس بھی چھین لے اور وہ لباس جو تمہیں زینت دیے ہوئے ہے اور وہ لباس جو تمہاری شرم والی چیزوں کو چھپائے ہوئے ہے شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے اس لباس کو پھر تم سے اتروا دے اور تم کو رسوا کر دے جو اہل ایمان ہیں وہ شیطان سے کبھی دوستی نہیں لگاتے اور جن کو ایمان کی بہار نصیب نہیں ہے وہ شیطان کو اپنا دوست سمجھ لیتے تو اہل ایمان کبھی بھی شیطان کے ساتھ اپنی دوستی کے رشتے کو قائم نہیں رکھتے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پہ شاید فرمایا لا تتخذوا العدو في ودي وقموا اوليا اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمن کو کبھی بھی دوست نہ بنا دشمن سوائے دشمنی کے اور کیا کرے گا وہ جس روپ میں مرضی آ جائے سوائے دشمنی کے وہ کر ہی کیا سکتا ہے تو شیطان ہمارا دشمن ہے اس نے ہمارے رب کے روبرو قسم کھائی تھی کہ مجھے قسم ہے تیری عزت کی میں تیرے بندوں کو تیرے تک نہیں پہنچنے دوں گا میں ان کے دائیں ان کے بائیں ان کے آگے ان کے پیچھے چاہوں اطراف کو گھیر ہوں گا دو سمتیں بھول گیا ایک اوپر والی ایک نیچے والی جب بندہ پیشانی سجدے میں رکھ دے یا ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے عرض کرے تو شیطان انسان کے راستے میں آئے نہیں ہو سکتا ہے باقی چاہوں سمتوں سے ہی آتا ہے تو اس کو کبھی بھی اہلِ ایمان دوست نہیں سمجھتے ہیں تو شیطان انسان کو بے حیاء بنانے کے لیے تگ تاس کیا کرتا ہے اور ہمیشہ شیطان انسان کی کو ایک آنکھ انسان کی عزت نہیں باتی اور وہ چاہتا ہے کہ انسان کو حیا باختہ کر دو اور صاحبو یہ بات ذہن میں رکھو کہ جب کسی قوم کے اندر حیا باقی نہیں رہتا تو اس قوم کا دین باقی نہیں رہتا حضرت نبی رحمت صلی اللہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو ایک صاحب اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں درس دے رہا تھا حیا کی تعلیم دے رہا تھا تو حضور جب تشریف فرما ہوئے اور اس کے بھائی کو تعلیم دیتے ہوئے دیکھا تو فرمایا فرمایا چھوڑ دے حیا تو ایمان کا حصہ ہے یعنی جب ایمان ہوگا تو لازمی طور پہ حیا بھی ہوگا حیا کا سب اور حیات کی تعلیم اور حیا کے لیے کوشش کر کے کسی شخص کے اندر اس بات کو ڈھیلا نہیں جا سکتا اگر ایمان نہیں ہے تو حیا نہیں آ سکتا اور اگر ایمان ہے تو حیا لازمہ ہے ایمان کا تو جس کے اندر ایمان ہوگا تو یقیناً اس کو حیا کی صفت بھی حاصل ہوگی اور یہ ایمان کے شعبوں میں سے ایک اہم شعبہ ہے بلکہ حضور نے فرمایا کہ حیا سارے کا سارا بھلائی ہے اور حیا سوائے بھلائی کے اور کچھ نہیں لاتا ہے تو شیطان چاہتا ہے کہ ہمیں حیافاختہ کر دیں اور حیا پاختگی کی جو ہے وہ بدترین صورت یہ ہے کہ وہ کسی کے لباس کو اتار دے اللہ نے جن چیزوں کو چھپانے کا حکم دیا ہے اگر ان چیزوں کو چھپایا نہ جائے تو پھر حیا کا جوہر باقی نہیں رہتا ہے اس لیے اللہ تعالی نے اہل ایمان کو اپنے رسول کی وساتت سے یہ حکم دیا کل من منینا فُرُوجَهُمْ إِنَّ اللَّهَ مِمَا <يَسْنَعُون> اے محبوب آپ فرما دیجیے حکم دیجیے مردوں کو کیا حکم دیجیے وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں و فُرُوجَهُمْ اور اپنی شرم کی حفاظت کریں ظالم یہ ان کے لیے زیادہ ستھری بات ہے ان الله خبير بما يصنعون جو تم کرتے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ تمہارے کاموں سے تمہارے اعمال سے تمہارا رب بے خبر نہیں ہے۔ وکل المؤمنات اور اے محبوب آپ مومن عورتوں کو حکم دیں یغضضن من ابصارهن کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں و يحفظن فروجهن اور اپنی پاک کی حفاظت کریں ولا يبدين زينتهن اور اپنے بناو کو نہ دکھائیں اللہ ما ڈال اور اپنی زینت اور سنگار کو ظاہر نہ کریں اللہ تن مگر اپنے شوہروں پر او آبا ہنا یا اپنے باپ پر او آ بہلت ہننا یا اپنے کے باپ پر اور یا اپنے بتیجوں پر او بنی اخواط ہننا یا, یا اپنے بھانجوں پر او نسائے ہننا یا اپنے دین کی عورتوں پر او ماملکت ایمان وننا یا جو ان کی ملک میں کنیزیں اور ہیں غیر اول ال اور یا وہ وہ وہ یہ ہے کہ وہ والے مرد نہ ہوں کی کی شرم کی چیزوں کی خبر نہیں ہے اتنے چھوٹے ہیں ولا جولے اور اپنے پاؤں زمین پر اتنے زور سے نہ رکھیں ما من کہ ان کا جو سنگار ہے وہ لوگوں پر ظاہر ہو اور اللہ کے طرف رجوع کریں سب کے سب اے اہل ایمان کہ تم فلاح پا جاؤ تو حضور کی وساطت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا مردوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے پردے کی اور اپنی آبرو کی حفاظت کرے حضرت سعید بن ابو الحسن حضرت حسن بسی سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن بسی سے پوچھا کہ جو اجمی عورتیں ہیں وہ اپنے سینے اور بالوں کو کھولے رکھتی ہیں تو ہم کیا کریں تو حضرت حسن بسری نے قرآن مجید کی اس آیت کی طرف اشارہ کیا فرمایا وہ اگر حیا باختہ ہیں اور اپنے سینے اور اپنے سر کھولے پھرتی ہیں تو تمہیں تو رب نے حکم دیا ہے کہ نظروں کو نیچا رکھیں اس لیے تم نے اپنی آبرو کی از خود حفاظت کرنی ہے فرو جہوں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ بازاروں میں بیٹھنے سے اجتناب کیا کرو صحابہ نز کی حضور ہمارا گزر نہیں ہے چونکہ وہ ہمارے بیٹھنے کی جگہیں ہیں اور ہم وہاں بیٹھ کر کے باتیں کرتے ہیں تو حضور نے فرمایا اچھا تمہیں پھر بازاروں میں بیٹھنے کی اجازت دیتا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ تم بازار کا حق ادا کرو تو کی حضور بازار کا حق کیا ہے تو حضور نے ارشاد فرمایا امر بال معروف نہیں دل من نیکی کا حکم دینا اور گرائی سے منع کرنا کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہو تو اس کو ہٹا دینا چوتھا حق کے سلام کرنے والے کا جواب دینا اور پھر حضور نے فرمایا اپنی نظروں کو نیچا رکھنا اگر تم بازار میں بیٹھنا چاہتے ہو تو اپنی نظر کی تم نے حفاظت کرنی ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نظر شیطان کے زہر آلو تیروں میں سے ایک تیر ہے اور اگر کوئی شخص اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ تعالی جل شاہ اس کو عبادت کی لذت نصیب فرما دیتا ہے اگر کسی شخص کی نظر پاک نہیں رہتی تو اس کو سجدوں کی لذت نصیب نہیں ہو سکتی اس کو قیام کا لطف نہیں مل سکتا چاہے وہ سین حرم میں پڑے یا مسجد نبوی میں پڑے اور جو شخص اپنی نظر کی حفاظت کر دیتا ہے اور اپنی نظر کو ناپاکی سے اور اپنی نظر کو بدی سے محفوظ رکھتا ہے جب وہ سجدہ کرے گا تو سجدے کی لذت ملے گی جب رکوع کرے گا تو رکوع کا لطف نصیب ہوگا جب قیام کرے گا تو قیام کا مزہ نصیب ہوگا عبادت اور ایمان کی ایک لذت ہوتی ہے جو ایک مومن کو نصیب ہوتی ہے تو جو شخص اپنی نظر کی حفاظت کرے اللہ تعالیٰ اس کو عبادت کا سرور اور عبادت کی لذت نصیب فرما دیتا ہے تو اہل ایمان کو اس بات کا حکم دیا گیا بلکہ حضور نے اپنے عمل سے صحابہ کے سامنے اس کی مثال پیش کی حجرت الوداع کے موقع پہ آقا کریم علیہ السلام کے فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی اور حضور کے چچا عزاد بھائی حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے فرزندِ عز اور یہ تھے بڑے خوبصورت حضور علیہ السلام کے ساتھ سواری کی اوپر تشریف فرماتے تو ایک قبیلے کی ایک خوبصورت عورت حضور سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آگے بڑھے تو حضرت فضل بن عباس کی نظر پڑ گئی بلکہ ان کے چہرے پر نظر جم گئی تو آقا کریم علیہ السلام اسی عالم کے اندر پیچھے پلٹ کے دیکھا اور اپنے ہاتھ سے حضرت فضل بن عباس کی ٹھوڑی کو پکڑا اور پکڑ کے دوسری سمت کر دیا اور لوگوں کے سامنے اس مثال کو رکھا کہ کوئی جتنا مرضی متقی اور معتبر کیوں نہ ہو وہ نظر کی حفاظت کرے جس کی نظر پاک رہے گی اس کو باقی معاملات کے اندر خیر رہے گی کیونکہ سب سے پہلے نظر بھٹکتی ہے جب نظر بھٹکتی ہے تو خیال بہتتے ہیں جب خیال بہتتے ہیں تو پھر انسان زنا کی طرف راغب ہوتا ہے اس لیے اسلام نے دوائی زنا سے ہی روک دیا اس لیے کہا سب سے پہلے تم اپنی نظر کی حفاظت کرو بلکہ حضور علیہ السلام نے شاد فرمایا فرمایا کہ نظر کہتی ہے نفس و تمنا و تشتہ کلو فرمایا کہ انسان کی نظر کا اور فرمایا زبان کا ذنا یہ ہے کہ بات کرے پھر نفس جو ہے اس کی تمنا کرتا ہے اور اس کی آرزو کرتا ہے پھر انسان کی شرم گا یا اس کی تصدیق کر دیتی ہے تمام کی تمام اور یا پھر ان تمام کی وہ نفی کر دیتی ہے دو سوتوں میں ایک صورت ضرور ہوتی ہے اس لیے اپنی نظر کی حفاظت کریں اور اپنی آواز سے بھی حفاظت کریں آج کل موبائل کے ذریعے سے مختلف پیکج آئے ہیں اور گفتگو کا زنا اور نظر کا زنا پورے عروج پہ ہے جب کسی قوم کے اندر یہ بدی پھیلتی ہے تو اللہ اس قوم سے برکت کو اٹھا لیتا ہے آج ہمارے میں برکت نہیں ہے دولت کی کثرت کے باوجود بھی ہر بندہ شاکی ہے جب تک ہماری نظر تاہر اور پاک نہیں ہوتی ہے ہمارے من کے اندر اجالے اور روشنیاں پیدا نہیں ہو سکتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اہلِ ایمان کو یہ حکم دیا اے محبوب آپ ارشاد کردیں اہلِ ایمان کو یہ غدو من اب سارے کہ وہ اپنی نظر کی حفاظت کریں اگر انسان کی نظر پڑ جاتی ہے تو اس کے لیے حکم ہے کا فرمایا پہلی نظر تجھے معاف ہے کہ اس میں تیرا قصد نہیں ہے اگر اسی نظر کے تسلسل کو برقرار رکھتا ہے یا دوسری مرتبہ دیکھتا ہے تو فرمایا وہ تیرے اوپر وبال ہوگی تو پہلی نظر کی معافی دی گئی کیونکہ اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے تو جہاں انسان کی جہاں کمزوری ہے جہاں اس کی بے اختیاری ہے وہاں چھوٹ دے دی گئی لیکن اس کے بعد اگر اس نظر کا تسلسل برقرار رہتا ہے یا پھر دوسری نظر کوشش کر کے دیکھتا ہے اور تعقب کرتا ہے تو پھر فرمایا وہ تیرے اوپر وبال ہے اور وہ آنکھ جو غیر محارم کو دیکھتے رہی کل قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بن جائے گی اور تین آنکھیں حضور نے فرمایا قیامت کے دن کوئی آنکھ نہیں ہوگی جو رو نہیں رہی ہوگی صرف تین آنکھیں ہوں گی کہ جن میں آنسو نہیں ہوں اور جو نہیں رو رہی ہیں ایک وہ نظر جو غیر محرم کی طرف دیکھنے سے بچی دوسری وہ نظر جو اللہ شانہو کی راہ میں کے راستے کے اندر جاگتی رہی پہرا دیتی رہی سرحدوں کے اوپر محافظت کرتی رہی اور تیسری وہ نظر وہ آنکھ کے خوف خدا میں مکھی کے سر کے برابر اس سے آنسو نکل آئے تو فرمایا یہ تین آنکھوں کے علاوہ باقی جتنی بھی آنکھیں ہیں وہ قیامت کے دن رو رہی ہوں گی تو اپنی نظر کی حفاظت یہ بہت ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہاں خصوصیت کے ساتھ اس کا ارشاد فرمایا اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں یہ بہتر ہے ان کے لیے ان نبا خبیر بے شک اللہ ان کے کاموں کی خبر رکھتا ہے یعنی اگر تم اپنی نظر کو محفوظ نہیں رکھ پاتے تو مت سمجھو کہ کسی نے دیکھا نہیں ہے, تمہارا رب دیکھ رہا ہے. اس کی نظر سے کوئی شہ پوشیدہ نہیں ہے. ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے اور اس کا حساب کل تمہیں دینا پڑے تو فرمایا وہ جانتا ہے وہ دیکھتا ہے اگر تم بچ جاؤ تو پھر بھی دیکھ رہا ہے اور اگر تم نہ بچو تو وہ پھر بھی دیکھ رہا ہے تو یہ اہل امام کو حکم دیا گیا دوسری طرف اورتنوں کو حکم دیا گیا وکل للمؤمنات یغضن من ابصارهن اور اے محبوب مسلمان عورتوں کو بھی حکم دیں کہ وہ بھی اپنی نظروں کو نیچا رکھیں اگر مرد کو रोका گیا ہے کہ وہ غیر محرم عورت کی طرف نہ دیکھے تو عورت کو بھی रोका گیا ہے کہ وہ غیر محرم مرد کو نہ دیکھے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی زوجہ محترمہ ہیں حضرت مائمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گئی اور وہ بھی حضور کی زوجہ تو حضرت عبداللہ ابن مکتوم آئے تو یہ ان کو دیکھنے لگی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پردہ کرو حیرت سے عرض کی حضور یہ تو نابینے ہیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ نابینے ہیں تم نابینا تو نہیں ہو یعنی عورت کو بھی منع کر دیا کہ تو مرد کو نہ دیکھے بلکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری ساضادی سیدہ فاطمہ تو زہر رضی اللہ تعالی انہا سے پوچھا گیا کہ عورت کے لیے بہترین پردہ کیا ہے تو سیدا فرمانے لگی کہ عورت کا بہترین پردہ یہ ہے کہ نہ وہ مرد کو دیکھے اور نہ کوئی مرد اس کو دیکھے بلکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا اس وجہ سے پریشان رہا کرتی تھی کہ اب تو میں اپنے پردے کی حفاظت کرتی ہوں جب موت تاری ہو گئی تو پھر اس کے بعد چار پائی کے اوپر اٹھا کر کے قبرستان میں لے جاتے ہیں اور عورت کے جسم کی ڈیل ڈھول جو ہے اس کو مر دیکھتے ہیں تو میرے لیے یہ بھی پریشانی کا باعث ہوگا تو وہ اس میں اللہ آنہ سے انہوں نے ایک دن یوں بات کی تو وہ فرمانے لگی کہ میں نے بپشے کے اندر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ عورتوں کے لیے ایک خاص ڈولی ہے اور آپ نے کہا کہ میں آپ کو بنا کے دکھا دیتی ہوں انہوں نے کھجور کی چار شاخیں مگوائیں اور پھر چار پائی کے چار پائوں کے ساتھ باندھی اور ان کو آپس میں جوڑ دیا اور اس کے اوپر پردہ ڈال دیا اور کہا کہ میں نے یو حبشہ کے اندر دیکھا ہے تو حضرت فاطمہ تو زہرا اتنا خوش ہوئی اس بات پر کے یہ ایک اچھا طریقہ مل گیا ہے اور اس طرح عورت مرنے کے بعد بھی اپنے پردے کی اور اپنی آبرو کی اس طرح سے حفاظت کر سکتی ہے تو یعنی اس انداز کے ساتھ اور اس صورت کے اندر جو ہے وہ ہمیں سب کو درس دیا گیا اور سیدہ فاطمہ تظہرہ تو, تو وہ ہیں کہ سورج نے بھی کبھی ان کے بال نہیں دیکھے تھے بلکہ قیامت کا دن ہوگا اور جب سیدہ فاطمہ تظہر رضی اللہ تعالی عنہ ستر ہزار ہوروں کے جلو میں۔ میدانی سے گزرے گی تو ایک دم آواز آئے گی یا ماشاء المر اے اہل معاشر اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کا گزر ہو رہا ہے اہل محشر کو نظریں چکانے کا کہا جائے گا چونکہ انہوں نے زندگی میں اپنے پردے کی اپنی جان سے زیادہ حفاظت کی اور اللہ تعالیٰ جللہ شان ہو ان کو قیامت کے دن بھی اس انداز کے ساتھ عزاز و تقریم عطا فرمائے گا حج کے موقع پر ایک آزمائش ہے احرام کی شرط ہے کہ عورت اپنے چہرے کو نہ چھپائے یعنی اپنے چہرے کو ننگا رکھیں کیوں اس لیے کہ امتحان گاہ میں مرد اور عورت کھڑے ہوتے ہیں اللہ کا گھر سامنے اللہ دیکھنا چاہتا ہے میرا بندہ میرے سے ڈر کر کے اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے ایک طرف عورت کو کہا کہ چہرہ نہیں چھپانا اور دوسری طرف مرد کی آزمائش ہے کہ تُو نظر کی حفاظت کرنا ہے وہ ایک مشق کروائی جا رہی ہے کہ حج کے بعد اس کو کفے کی عادت پڑ جائے اور وہ اللہ تعالی کے بابر کا گھر کے سامنے جو مزاج پختہ کر کے آیا ہے بعد میں بھی اس مزاج پر عامل رہے لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی کہ احرام کی شرط تھی چہرہ ننگا رکھنا لیکن جب مرد ہمارے سامنے آتے تھے تو ہم کسی پنکھے کے ساتھ وہ جو دستی پنکھا ہوتا ہے اور کسی ایسی چیز کے ساتھ یا کپڑے کے ساتھ یعنی چہرے کو تو لگا نہیں سکتے اسے تو جو ہے دم پڑ جائے گا اگر چہرہ چھپ گیا تو دور کر کے مردوں کے سامنے کر دیتے تھے کہ اس حالت میں بھی وہ عبارت نہ دیکھ سکے حضرت سیدہ فاطمہ تزہہ رضی, رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پردہ حضرت عاشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پردہ بلکہ مشقات کتاب الجنائز کی آخر ہوایت ہے حضرت عاشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ حضور کے وسال کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر کے وسال کے بعد بھی میں جب ان کی قبول پر زیارت کے لیے جاتی تو میں معمولی اور اور کے چلی جاتی اس خیال سے کہ ایک میرا شوہر ہے اور دوسرا میرا والد ہے تو میں معمولی اور نہیں اور کر کے وہاں چلی جایا کرتی رضول کی طربت نور کی زیارت کیا کرتی فرمایا پھر کچھ عرصہ گزرا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آنہو کی بھی تدفین ہو اب ام المومنین کیا فرماتی ما آنا من کہا اس کے جب بھی میں جاتی تو موٹا کپڑا لے کر جاتی مجھے حضرت عمر سے حیاء آیا کرتی تھی ایک تو یہاں حضرت کا عقیدہ سمجھیے اور دوسرا حیا کی کیفیت یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے جو کہ قبر میں ہیں اور مٹی کے کتنے پردے ہیں اوپر لیکن فرما اس کے باوجود میں اوڑنی اوڑ کے جایا کرتی تھی کہ مجھے عمر فاروق سے حیاء آیا کرتی تھی اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ فرمایا بہت ساری عورتیں کہ جنہوں نے کپڑے تو پہنے ہوئے لیکن ان کا لباس اس طرح کا ہے کہ ان کے ابھار اور ان کی پردے والی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں وہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہیں اور لوگوں کی طرف مائل ہونے والی ہیں اور ان کے سر ایسے ہیں جس طرح بختی اونٹوں کی کوہانے ہوں حضور نے فرمایا کہ وہ عورتیں کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گی بلکہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی اور احادیث میں آتا ہے کہ جنت کی خوشبو پانچ سو سال کی مسافت سے آنا شروع ہو جائے گی ابھی بندہ پانچ سو سال دور مسافت پہ ہوگا کہ جنت کی مہک آنا شروع ہو جائے گی لیکن جو عورتیں لباس پہننے کے باوجود بھی برہنا رہتی ہیں اور جو لوگوں کو مائل کرتی ہیں اور ان کی طرف مائل ہوتی ہیں اقبال نے کہا تھا نوجوان چوزنا مشہول تن از حیا بیگانہ گانا پیرانے کہ میری قوم کی حالت یہ آج سے ساٹھ ستر سال قبل اقبال نے کہا میری قوم کی حالت یہ ہے کہ جو, جو, جو جوان ہیں وہ اپنے تن میں مشغول ہو گئے ہر وقت تنگ کی پٹی میں لگے رہتے ہیں ہر وقت وہ اپنے جسم کو سوارنے میں لگے رہتے ہیں جبکہ یہ وظیفہ عورتوں کا ہے یہ مردوں کا نہیں ہے لیکن بیوٹی پارلر پہ اب تو مرد بھی سچ کے آتا ہے عورت کے ساتھ ساتھ تو نوجوانہ چوزنا مشہور تن اقبال کہتا ہے کہ جو مرد ہیں جوان ہیں وہ بھی عورتوں کی طرح اپنے تن میں مشغول ہیں از حیا بےگانا پیرانے کہن. اور جو بوڑھے ہیں وہ بھی حیا سے بے ہو گئے ایک روایت کے لفظ ہیں حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہتر جوان وہ ہیں جو بڑوں کی پیروی کریں اور بدترین بڑے وہ ہیں جو, جو جوانوں کی پیروی کریں جوانوں کو بڑوں کے نقوشے قدم پہ چلنا چاہیے لیکن بڑوں کو جوانوں کے نقوشے قدم پہ نہیں چلنا چاہیے بلکہ ان کو اپنے بڑاپے کا خیا ہونا چاہیے اگر بڑا بھی ہو گیا اور نظر کے اندر حیا پیدا نہ ہوا قبر میں ٹانگیں چلی گئی لیکن نظر پھر بھی بدکاری کرتی ہے تو اس سے جو ہے وہ بد بختی اور زیادہ کیا ہو سکتی ہے میاں صاحب نے شاید ایسے لوگوں کے بارے میں کہا تھا ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکنتے اڑ گیا نک تیرا اجے بھی بدیوں باز نہ آئے ہوں. جیو مرد دلیرا تو اقبال کہتا ہے نوجوان چوزنا مشہور تن از حیا بےگانا پیرانے کہون دخترانے او بچشمے خود اسیر شوخ چشموں شوخ بینوں خود آگیر ساختہ پرداختہ دل باقتہ عبروہ مسلے دوتیغ آکتہ یہ وہی کسی حدیث کے طرح میں مائلاتن ممیلاتن خود کسی طرف لڑک جانے والی اور معمولی سی بات سے کسی طرف مائل ہو جانے والی اور جو ہے وہ کسی کی جو ہے کسی کو اپنی جانب اپنی اداوں سے اپنے نازو نخرے سے اور اپنے عشقوں سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہیں۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ عورتیں اپنے سروں پر اس طرح جوڑے رکھیں کی حضور نے چودہ سو سال قبل ہی یہ بات بتا دی جس طرح بختی اوٹوں کی کوہانے ہوتی اور فرمایا کہ یہ عورتیں ایسی ہیں جو جنت میں جانا تو دور کی بات ہے جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں آج اپنے لباس کو ترک کر دیں آج حیا کی چادر پھاڑ کے پھینک دیں جو کرنا ہے اس مغرب کے معاشرے کے پیچھے لگ جائیں لیکن حضور کے فرمان کو نظر میں کہ قیامت ہوگی عورتوں کی جنہوں نے کی چادر کو اتار کے پھینک دیا بلکہ آئیے ہم حضور کے دور کو دیکھتے ہیں ابو شریف کے روایت ہے کہ ایک خاتون کا بیٹا شہید ہو گیا کسی جنگ کے اندر تو حضور کی خدمت میں وہ حاضر ہو لیکن اپنے جوان بیٹے کی وفات پر اور اس کی شہادت پر حضور کی خدمت میں جب حاضر ہوئی تو صحابہ نے کیا دیکھا کہ اس کا پورا جسم جو تھا وہ پردے میں لکھتا ہوا تھا تو بیٹے کی وفات پر باوجود کے دکھ اور تکلیف کی کیفیت میں بعض کار شریف ذات لوگوں سے چھوٹ جاتے ہیں لیکن اس نے اپنے پردے کا خوب احتمام کیا ہوا تھا صحابہ نے تعجب کرتے ہوئے اور تعجب جو تھا اس کو تحسین کی نظر سے دیکھتے ہوئے کہا کہ تُو نے اس حالت کے اندر بھی اپنے پردے کا اتنا التظام کیا ہے تو اس عورت نے جو جواب دیا وہ دختران ملت کے لیے کتنی روشن اور کتنی جو ہے وہ اجانے باٹنے والی بات ہے اس نے کہا میرا بیٹا فوت ہو گیا میرا حیاء تو فوت نہیں ہوا ہے میرا بیٹا چلا گیا لیکن میرا حیاء تو باقی ہے یہ تھی اسلام کی وہ دختران جن کی گود میں اسلام پلتا تھا جب عورت پردے میں تھی تو وہ ایسے بچے جنم دیتی تھی جو قوم کی تقدیر کو بدل کے رکھ دیتے تھے اقبال کہتا ہے تو نہ دانی کہ سوزے کراتے تو دگر بھون کر تقدیر عمر را میرے قوم کی بہن تو نہیں جانتی کہ تو بہن ہو کے قرآن پڑھے تو عمر کی تقدیر بدلتی ہے اور تو ماں ہو کے قرآن پڑھے تو بیٹا لیزے کی نوک پہ بھی قرآن سناتا ہے۔ آج اگر عورت سمٹ جائے تو کواشرہ پھیل جائے گا میری بہن میری بیٹی تو نگار خانے کی زیدت نہیں ہے تو گھر کی آبرو ہے تو مغرب کی تینوں نہیں ہے تو مشرق کی بیٹی ہے تو محافل کا حسن نہیں ہے بلکہ تو چراغے خانہ ہے تیرے دم سے کائنات کے اندر حسن ہے مقالمات افلاتون اتن لکھ سکی لیکن اسی کے سولہ سے ٹوٹا شرار افلاتون اسی عورت کی گوج کے اندر اسلام پلتا تھا جب مائیں ام الخیر جیسی تھی تو بیٹے غوث جیسے جنم لیتے تھے جب مائیں جیسی تھی تو بیٹے بابا فرید جیسے جنم لیتے تھے جب مائیں سیدہ فاطمہ تو جیسی تھی تو بیٹے حضرت امام حسین جیسے جنم لیا کرتے تھے جب ماں قرآن کھول کے تلاوت کرتی تھی اور بیٹے کو لوہیا دیا کرتی تھی تو بیٹے وقت کے با یزید ہوا کرتے لیکن جب مائیں ایک طرف بیٹے کو دودھ پلا رہی اور دوسری طرف تھرکتی ہوئی تصویروں پر نظر جمی ہوئی ہے تو پھر بیٹے وقت کے با یزید تو نہیں ہوں گے وہ اداکار اور ایکٹر ہی بنیں گے وہ بے حیا ہی بنیں گے حیا کا مادہ ان کی آنکھ میں نہیں ہوگا تو اللہ تعالی جل شان نے خاص طور پہ ارشاد فرمایا اور عورتوں کو کہا کہ وہ اپنی نظر کو نیچا رکھیں ویحفزنا فودوجنا اور اپنی پاک صافی کی حفاظت کریں سب سے قیمتی جوہر کسی شخص کی آبرو ہے اگر آبرو کی نہ رہی تو کیا کی رہا وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَةَ هُنَّ اور اپنا بناو نہ دکھائیں إِلَّا مَا زَهَرَ مِنْهَا مگر جتنا خود ظاہر ہے بعض علماء نے کہا کہ اس سے مراد جو ہے وہ اس کا لباس ہے بعض نے کہا ہاتھ اور اس کا چہرہ اور اس کے پاؤں ہیں لیکن یہ بعض ذہن میں رکھیں جو شریعت نے ہاتھ پاؤں اور چہرے کے پردے کے بارے میں ہے کہ اس کا پردہ نہیں ہے تو وہ رشتے آگے آ رہے ہیں کہ ان سے پردہ نہیں ہے. یعنی گھر کے اندر عورت رہتی ہے تو ظاہر بیٹے کے سامنے ہاتھ اور چہرہ اور پاؤں ان کا برہنہ رہنا یہ ضروری ہے ممکن نہیں ہے کہ یہ برہنہ نہ رہے اس لیے شریعت نے اس کی اجازت دی ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کے سامنے اپنے باپ کے سامنے اپنے بھائیوں کے سامنے بھتیجوں اور بھانچوں کے سامنے یہ سارے رشتے گنوائے اور عورتیں عورتوں کے سامنے اور اور وہ بھی عورتیں جو مسلمان عورتیں ہیں جو, جو کافرہ عورتیں ہیں ان کے سامنے بھی عورت پردہ کرے یعنی اس بات کی بھی تاکید کی گئی ہے کہ کافرہ عورت کے سامنے بھی جو ہے وہ پردہ کرے اس کو بھی اپنی ذیپ و زینت نہ نمایے کیونکہ وہ اتنی مقدس ہے جس طرح شہوانی نگاہ اس کے چہرے پہ نہیں پڑنی چاہیے کسی غیر جو ہے وہ مسلم عورت کی ناپاک نگاہ بھی اس کے مقدس چہرے پہ نہیں پڑنی چاہیے اسلام نے عورت کو عزت دی ہے یہ اس کو مرتبہ ہے بلکہ ایک حضور علیہ السلام کے گھر میں آتا تھا اور تذکرہ کر رہا تھا کہ وہ اتنی موٹی ہے کہ جب وہ اٹھ کے چلتی ہے تو چار بل پڑتے ہیں اس کے بدن پہ اور جب وہ لوٹتی ہے تو اس کی کمر پہ چار بل پڑتے ہیں یعنی اس کے اس کے حیر جلوس اور حیات قیام کو وہ بیان کر رہا تھا تو آپ کریم علیہ السلام نے ازواج متحرات سے فرمایا کہ اس سے بھی تم پردہ کیا رکھ کرو اگرچہ یہ مخنس ہے لیکن چونکہ یہ عورتوں کے ان محاسن پہ نظر رکھتا ہے وہ شخص کے جس کی نظر خراب ہو یا جس کے خیال کے اندر وسوسہ پیدا ہو سکتا ہے اور یا جس کے خیال کے اندر پلیتی آ سکتی ہے اگرچہ اس کے اندر مرد والی خاصیت نہ بھی ہو تو قوم کی بیٹیوں کو اس سے بھی پردہ کرنے کی ضرورت ہے اس لیے کافرہ عورتیں جو ہیں ان سے بھی پردہ کرنے کی تلقین کی گئی ہے اس کے من جملہ خرابیوں میں سلمان نے یہ خرابی بھی بیان کی ہے کہ وہ اپنے مردوں کو جا کے, اس کے محاسن بیان کریں گے تو وہ مرد ان کے لیے جو ہے وہ راغب ہوں گے اس لیے کافرہ عورت کے سامنے بھی اپنی زینت کو ظاہر نہ کیا جائے اللہ وبرکار بلکہ یہاں تک ارشاد فرمایا ذرا غور آج جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں اجکل کوئی ایسی بات کرے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کٹھ ملا ہے۔ یہ معاشرے کو پنپتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا۔ اس کا دین بڑا سخت ہے لیکن یہ تمہارا رب فرما رہا ہے۔ نہ صرف کہ عورت اپنے پردے کی حفاظت کرے بلکہ ارشاد فرمایا ولا يدربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن عورت اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر اپنا پیر اتنے زور سے نہ رکھے کہ اس کے پاؤں میں پڑے ہوئے پازیب کی چھنکار باہر گزرتے ہوئے غیر مرد کے کانوں میں پڑے یعنی اسلام یہاں تک عورت کو پڑھتے کی تلقین کرتا ہے نہ صرف عورت پڑھتا ہے نہ صرف اس کے چہرے اور اس کے ہاتھوں کا پڑھتا ہے نہ صرف کہ اس کی آواز پڑھتا ہے بلکہ عورت کے ساتھ نصبت ہو گئی جس زیور کی اسلام کہتا ہے کہ اس زیور چھنکار بھی غیر مرد کے کانوں تک نہ پہنچے کیونکہ یہ زیور ایک عورت نے پہنا ہوا ہے اور عورت اتنی مقدس ہے کہ اس کے پاؤں سے جڑنے والے زیور کی چھنکار کا بھی پردہ بن گیا بلکہ دیکھیے یہاں میں پارے کے ابتدا کے اندر اللہ تعالیٰ ہو نے جو حکم دیا کی متحرات کو اس غور کیجئے اللہ تعالیٰ کی ارشاد فرما رہا ہے نبی کی تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو میں کہتا ہوں قسمت ہیں وہ لوگ جو نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں قسمت ہیں وہ لوگ اللہ کہتے ہے نبی کی ازواج نبی سے نسبت اس دیوار رکھنے والی خواتین تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو چونکہ تمہاری نسبت رسول سے ہو گئی ہے جس کی نسبت رسول سے ہو جائے وہ عام اوصتوں کے سب سے اٹھ کر امتیاض کی سب پہ بیٹھ جاتی ہے پھر نبی کا اپنا مرتبہ کیا ہوگا تو لوگ دھوکہ کھا گئے حضرت صاحب زیادہ سید فیض الحسن شاہ علیہ الرحمہ ایک بڑی خوبصورت بات کہا کرتے تھے میں اس پہ لمبی گفتگو نہیں کرتا لیکن یہ دو جملے بہت کافی ہوں گے آپ فرمایا کرتے تھے تو نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے تو دیکھا ہے سدرہ قد جبریل کے اگے اگے کیوں نہیں دیکھا اور اقبال کہتا ہے کہ تو نے یوسف کو گؤے میں دیکھا تو کیا دیکھا ارے نادان جو مطلق تھا مقید کر دیا تو نے تو ابھی تک میں دیکھ رہا ہے وہ تو مصر کے تخت کا مالک بھی بنا ہوئے تو اپنی نظر کو بدلنے کی ضرورت ہے تو اللہ فرماتا یا نساء النبی اے نبی کی ازواج لسنن کا عہد من النساء تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو یعنی تکاتن فلا تخذان بالقول فيت ما الذي في قلبه مراد وقلنا قولا معروفا دیکھئے ایک ایسا سبق دیا جا رہا ہے کہ جب تمہیں بامر مجبوری کسی مرد سے بات کرنی پڑے اور ازواج متحرات سے لوگ مسائل پوچھنے آیا کرتے تھے حضرت عم المومنین آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو ہے حضور نے فرمایا اس حمیرہ سے دین لو تو عورتوں کے جتنے میں مسائل ہیں عمت تک پہنچیں ہیں وہ حضرت عم المومنین کے ذریعے پہنچے تو ان کے پاس عمر مجبوری آنا پڑتا تھا صحابہ کو کوئی مسائل جو حل نہیں ہوتے تھے تو وہ ان کے پاس آتے تھے کہ تم نے حضور کا عمل کیا دیکھا تو انہیں حکم ہوا کہ اے دبی کی ازواج تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اور تم اللہ سے ڈرو اور جب کسی مرد سے تمہیں بات کرنی پڑ جائے اللہ اکبر تو کیا اشارت فرمایا کہ ایسی نرمی نہ کرو کہ دل کا روگی کچھ لالچ کروے یعنی اپنے لہجے کے اندر ایسی نرمی پیدا نہ کرنا کہ جس کے دل کے اندر ہے اور ہے وہ تمہارے لہجے کے گداس اور لہجے کی نرمی سے کوئی اور مانا حاصل کر لے اور تمہاری طرف مائل ہو جائے کہا نہیں وہ کل نہ ہاں تم اچھی بات کرو وکار کے ساتھ بات کرو لیکن عورت کو حکم ہے کہ اگر اسے غیر مرد سے بات کرنے کی نوبت آ جائے یہ لفظ بول رہا ہوں نوبت آ جائے وہ مجبوری تو اس کے لیے بھی شریعت نے آداب مقرر کر دیئے کہ وہ غیر مرد سے مٹک مٹک کر کے اپنے لہجے کو سوار سوار کر کے لفظوں کے غلاف اپنے مفہوم پہ چڑھا چڑھا کے اور جو ہے وہ مختلف جملوں کو ترقیب دے دے کے اور ہس ہس کے مٹک, مٹک مٹک کے بات نہ کرے بلکہ اللہ نے نبی علیہ السلام کی ازواج کو حالانکہ ازواج رسول ہے اور مومنوں کی مائیں ہیں اور جو پسلا پوچھنے آ رہے ہیں اور جن سے گفتگو کرنے کی مجبوری ہے وہ مجبور وہ ابو بکر و عمر ہیں وہ عثمان و علی ہیں وہ بلال حبشی ہیں لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ تم پھر بھی اپنے لہجے اور اپنی گفتگو کے انداز پہ نظر رکھو کہ یہ پاک تین لوگ تو آیا کرتے ہیں کوئی ایسا بھی آ سکتا ہے کہ جس کے دل میں روک ہو اور تمہارے لہجے کی نرمی سے وہ کوئی اور مانا اخذ کر لے اس لیے تم اچھی بات کرو لیکن اپنے لہجے کے جو ہے وہ نرمی اور لہجے کی لچک پیدا نہ کرو تاکہ جو ہے وہ تمہارا روب ان کے اوپر برقرار رہے تو یہ تو المومنین اور ازواج متحرات کو جو مومنوں کی مائیں ہیں امہات المومنین یہ ان کو حکم دیا ہے اور آج موجودہ دور میں جس طرح عورت, مرد, جس عورت, عورت مرد, مرد کے ساتھ بات کرتی ہے اور اگر, اگر بی کوئی تھوڑی سی لہجے کے اندر سختی سخت یا مختصر بات, بات کر کے جو ہے وہ عورت مرد سے بات چھوڑ دے تو لوگ کہتے ہیں کہ تیری بیوی جو ہے وہ اکڑ ہے اس کو بولنے کی تمیز نہیں ہے یہ تانے سن لو کوئی بات نہیں ہے لیکن یہ تانے دنیا پہ ہے اصل ہماری زندگی آخت کی زندگی ہے ہم نے اس کا حسن اور اس کا نور اس کی روشنی دیکھنی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ جانب دن ارشاد فرمایا نبی فلاحیمہ اپنی آبزادیوں کو اور مسلمان عورتوں کو حکم دے ان کو ارشاد کریں کیا یود نینا علی ہند من جلا بی کہ وہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پہ ڈال رکھیں یعنی پردے کا حکم دیا گیا بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ آنکھوں کا پردہ ہوتا ہے یہ ایک نئی اور ہے. پردہ تو جی آنکھوں میں ہونا چاہیے اور بالخصوص آج کل جو جالی اور دو نمبر پیر ہے وہ اس بات کا بڑا ٹھنڈورا پیٹتے ہیں کہ ہیا آنکھ میں نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ پردے میں ہیا کیسے ہو سکتا ہے جس چیز کو اللہ اس کے رسول نے ہمارے لیے بطور زابطہ بیان کر دیا کس شخص کو حق پہنچتا ہے کہ اس کو بدلے چاہے جتنا مرضی پیر کیوں نہ ہو پیر اور مریدنی کا بھی آپس میں پردہ ہے حضور علیہ السلام کی جب صحابیات نے بیعت دی تو انہوں نے کہا کہ حضور آپ ہم سے مسافہ فرمائے حضور نے کہا کہ میں لا اصافہن نسا میں عورتوں سے مسافہ نہیں کیا کرتا اور میں اور آپ اپنے اہل خانہ کو قوم کی بیٹیوں کو اور اپنی قوم کی خواتین کو پردے کی تاکید کریں مرد اپنی نظر کی حفاظت کریں اور عورت پردے میں سمٹ جائے یہ پردہ یہ برقع یہ چادر جس کو اللہ تعالی نے جو ہے وہ جلبا کہا یہ چادر اور یہ برقع یہ اس کے لیے کوئی قید خانہ نہیں میری بہن میری بیٹی یہ برقع تری آبرو کا پہرا ہے یہ تری حیات کا تیور ہے تیرے بر کے یہ ایک, ایک سلوٹ تیری آبرو کا پتہ دیتی ہے۔ اس لیے تیرا پردے میں جانا اور تیرا سمت جانا یہ قوم کے پھیلنے کی دلیل ہے۔ جب قوم کی بیٹیاں پردے میں تھیں تو معاشرہ روشنیاں پا گیا تھا اور زمانے کو بانپن ملا تھا۔ اور جب عورتیں پردے سے نکلی اور فطرک بدلی تو پھر جو ہے سوائے تواہی کے ہمارے مقدر میں کچھ نہ ہوا۔ آج ہماری بدقسمتی یہ ہے۔ شریعت کے جو ضابطے ہیں ہم ان کے برعکس چل رہے ہیں مرد کو حکم ہے کہ وہ اپنے ٹخنے ننگے رکھے اور عورت کو حکم ہے کہ وہ اپنی شلوار وغیرہ لٹکا کے رکھے تاکہ اس کے پاؤں بھی جو ہے وہ ڈھک جائیں لیکن عورت جو ہے وہ اپنی شلوار کو کھینچ کر کے جو ہے وہ بہت اوپر لے گئی ہے اور جو مرد ہے وہ بالکل نیچے لٹکا رہا ہے مجھے بتاؤ اگر حسن گھٹنے چھپانے میں ہے تو پھر عورت ظاہر کیوں کر اور اگر گٹنے ظاہر کرنے میں ہے تو پھر مرد کیوں چھپا رہا ہے مجھے لگتا ہے جس طرح ہم نے کوئی ضد باندھی ہوئے ہے شریعت سے مرد کو کہا کہ تو نے گھٹنے ظاہر کرنے ہیں تو وہ الٹا ان کو چھپا رہا ہے اور عورت کو حکم ہے کہ تو نے اپنے ٹخنوں کو چھپانا ہے وہ الٹا اس کو برہنہ کر رہی ہے ہم شریعتِ بیزاد سے ٹکر نہ لیں اور اللہ کے رسول کے حکموں سے مقابلہ نہ شروع کریں بلکہ جو ہمیں حکم دیا گیا ہے حکم پر پورا اترنے کی کوشش کریں تو آئیے میں اور آپ اپنے گھروں میں اپنے اہل خانہ کو پردے کی تلقین کریں اور ان کو حضور کے طریقہ کے مطابق زندگی گزارنے کا درس دیں اللہ مجھے آپ کو اپنی عطا طافت آفاق ہر ہر گو میں قرآن سنا کر دم لینا اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں پھر داس میں جا کر